نبی اللہ وعلی آلک نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ نتیجہ کیا نکلا جنہوں نے پہلے ایپیسوڈ دیکھے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے اور جو ہمارے نئے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کے لیے تھوڑا سا میں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 صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب بڑا ہی ایک عمومی موضوع ہے اور فی زمانہ اس پر بہت بات بھی کی جاتی ہے اور آج کا موضوع ہے ریسرچ یعنی کہ تحقیق ہو سکتا ہے کئی ریسرچر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں کوئی چھوٹا تو کوئی بڑا اور آج کل تو گویا کے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ہر دوسرا تیسرا شخص ایک ریسرچر کی حیثیت سے بات بھی کرتا ہے گفتگو بھی کرتا ہے اپنی ایک رائے بھی رکھتا ہے آخر ریسرچ ہوتی کیا ہے اور کیا اس زمانے میں ریسرچ زیادہ مضبوط ہے یا پہلے زیادہ مضبوط ہوا کرتی تھی آج کل کے جو ریسرچ کرنے والے ہیں محققین ہیں وہ زیادہ ذہین ہیں فتیم ہیں یا پہلے لوگوں میں زیادہ ایبیلیٹی ہوا کرتی تھی اسی طرح سے کیا فی زمانہ ریسرچ کی حاجت بھی ہے یا نہیں جی ہاں جب ریسرچ پر بات کی جاتی ہے تو ایک ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہوگا کہ بھائی ہمیں تو کسی کے پاس جانے کی کیا حاجت ہے ہم خود ہی مختلف ذرائع سے ریسرچ کر سکتے ہیں تو کسی دانا کے پاس جانا عقل مند کے پاس جانا یا کسی ماہر کے پاس جانے کی کیا حاجت خاص طور پر جو نوجوان افراد ہوں گے تو وہ میری بات کو ہو سکتا ہے کہ زیادہ سمجھنے میں کامیاب ہو سک رہے ہوں بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اپنی گفتگو میں ان چیزوں کو کور uh, کیا جائے uh, ابتدا کرتے ہیں امیر uh, سنت دامد برکاتہ ہوں لالیا uh, کی بارگاہ میں ایک سوال بھی ہے اور ایک طرح سے میری رائے بھی کہہ لیجیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید فی زمانہ ریسرچ جو ہے وہ زیادہ کی جا رہی ہے زیادہ پائی جا رہی ہے اور پہلے بھی ریسرچ کی جاتی تھی لیکن اس کی اگر ہم تعداد کی بات کرتے ہیں اس کی کوانٹیٹی کی بات کرتے ہیں اور افراد کی بات کرتے ہیں تو شاید ریسرچ کرنے والے افراد زیادہ ہوں اب بھی اس میں اپنی رائے پیش کیجیے ان شاء اللہ سنت اس پر نتیجہ ارشاد کروں یہ زمانہ اصل جو ریسرچ کا کانسیپٹ ہو گیا ہے وہ کانسیپٹ آج کل جو جتنی نئی نسل ہے اس کے ذہن میں ریسرچ, ریسرچ نہیں رہی اس لیے کہ اب اس کو کوئی چیز بھی حاصل کرنی ہے اس کو کوئی چیز بھی کسی کے بارے میں اس کو کوئی معلومات انفارمیشن لینی ہے اسی کو انٹرنیٹ جو ہے اتنا ایزیلی اویلیبل ہے تو وہ ہر چیز آسانی سے اس سے لے لیتا ہے اچھا جیسے میں ایک کامن آدمی ہوں مجھے کوئی چیز انفارمیشن لینی ہے مگر مجھے یہ نہیں پتا ہوتا یا عام آدمی کہتا ہے بس جو مجھے مل گیا نا میں نے اپنی تحقیق پوری کمپلیٹ کر لی اور میں جو کہہ رہا ہوں نا بس وہ صحیح ہے اچھا بظاہر جہاں سے وہ علم کی جو, جو چیزیں وہ حاصل کر رہا ہے اور جس نے وہ چیز بنا کے اس انٹرنیٹ پہ یا ایک فورم ہوتا ہے اس پہ اپلوڈ کری ہے اب ہمیں نہیں پتہ وہ اپلوڈ انفارمیشن آیا صحیح معائنوں میں کی گئی ہے جو اس معنی کو وہ ڈھونڈنا چاہ رہا ہے جس پہ وہ تحقیق کرنا چاہ رہا ہے اس تحقیق کے مطابق ہے یا اس کی جو اس کی ایک خواہش ہے یا اس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے جس بھی ٹاپک کے اوپر اسلامک سٹڈیز ہے یا کوئی بھی دنیاوی کوئی سٹڈیز ہے کسی بھی آفس کسی معاملے پر نکالنا چاہو کہتا بس میں نے جو کر دیا تھا یہ فائنل لیول اس کو آپ ڈسچن لے لیں جی دیکھیں نا یہ بھی ایک ڈومینیشن ہے کہ ابتدا ہوئی اور آپ نے انٹرنیٹ کا تذکرہ بھی شروع کر دیا میں چاہوں گا کہ دیگر اسلام بھی اپنی رائے پیش کریں جس طرح بھائی نے کہا زمانے ریسرچ کا یہ انداز یہ دیکھتے yeah. ہیں میرے خیال سے فی زمانہ جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ زیادہ پائیدار ہے کیونکہ اب جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ اس کے لیے مجھے زیادہ ریسورسز جو ہیں اویلیبل ہیں اور میں بہت جلدی کسی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہوں اور صحیح کنکلوژن نکال لیتا ہوں اس کا کیونکہ وہ جو دس ایکسپیریمنٹ دس مختلف لوگ کر رہے ہیں وہ شیئر بھی ہو رہا ہے اور مشتق پہنچ رہا ہے تو میرے پاس ذرائع ہیں ان چیزوں کو جاننے کے کہ اگر میں کسی چیز پہ ڈھونڈ رہا ہوں تو جو غلط چیز ہے میں وہ بھی ڈھونڈ پا رہا ہوں آسانی سے اور جو صحیح چیز ہے اس کو بھی ڈھونڈ پا رہا ہوں اب اس سے فائدہ یہ ہے کہ جلدی میں ریزلٹ نکال لیتا ہوں اور اچھا ریزلٹ نکالتا ہوں تو میری رائے یہ کہ آج کی زیادہ پائدار ہے بھی میرے کے سامنے اپنی اصل میں اس میں آبجیکٹو کو دیکھا جائے گا کہ ہم کس چیز کو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں نارملی یہ ہوتا ہے کہ آج ایک مطلب فضول وقت جس کو کہا جائے کہ سرچ کرنا तो अब वो हम बैठे मतलब बैठी मीडिया पर सोशल मीडिया पर बैठी हम कुछ न कुछ खोल कर बैठे होते हैं क्या करो कुछ पढ़ो तो वो पढ़ना बेमकस ढूंढना कुछ और निकले और ढूंढ कुछ और रहे इस तरह की भी एक तो बगैर मकसद के हम चलते हैं और फिर उस प्वाइंट पर जाकर पहुंचता है आशे में पूछता है क्या पढ़ा तो वो भी नहीं पता तो मतलब एक तो मकसद भी दुरुस्त नहीं होता या हम जिसको कह लें कि ऑब्जेक्टिव हमारा मोटिव दुरुस्त नहीं होता دوسری چیز انہیں کی بات کو میں تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے کے رسرچ زیادہ اتھنٹک کم تھی اور آج کی زیادہ ہے یہ ضروری نہیں چلے میرے سد سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں پہلے تو میں آپ کو تحقیق کی تعریف بیان کر دوں میں تو جو بھی بات کروں گا تو شریعت کے دائرے میں رہ کر بولنے کی کوشش کروں گا تو اگر نیٹ بھی جیسے نیٹ کی مثال دی تو نیٹ بھی جب تک شریعت کی تعداد کرے گا ٹھیک ہے وہ قبول ہے ورنہ شریعت کی مخالفت کرے گا تو مسورت کر دیں تو تحقیق کی تحریف جو ہے یہ علامہ شریف جرجانی خدون نورانی فرماتے ہیں تحقیق اثبات المسل بدلی لیا۔ یعنی مسئلے کو اس کی دلیل سے ثابت کرنا یہ ہے تحقیق اس کے علاوہ اور بھی تعریفات ہے کسی موضوع کے مواد کی تحقیق کرنا تلاش کرنا یا باریک مینی سے مطالعہ کرنا ایک یہ بھی ہے تاریخ دوبارہ جستجو کرنا اور بار بار تلاش کرنا ایک تاریخ یہ ہے کہ وسیع پیمانے پر تلاش اور جستجو کرنا تو یہ کہ تحقیق کا موضوع یہ بہت وسیع ہے اور شروع سے ہی تحقیق کا سلسلہ چلا ہی آتا رہا اور ہر فرد اپنے اپنے فیلڈ میں وہ تحقیق کرتا ہی رہتا ہے میں یوں کہیے کہ ہر فرد محقق ہوتا ہے ان مانوں میں اب کس کی تحقیق کیسی ہے یہ زیر بحث نہیں ہے اور تحقیق کرنے بھی چاہیے کہ جو بندہ تحقیق کر کے کام کرتا ہے تو نفع اٹھاتا ہے بغیر تحقیق کے اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو بازوں کا نقصان اٹھاتا ہے میں ایک حدیث سے اس کی مثال پیش کروں گا چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے ہم ایک سفر میں گئے تو ہم میں سے ایک صاحب کو پتھر لگ گیا جس نے اس کے سر میں زخم کر دیا پھر اسے غسل فرض ہو گیا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا تم میرے لیے تیمم کی اجازت پاتے ہو وہ بولے تیرے لیے تیمم کی اجازت نہیں پاتے تو تو پانی پر قادر ہے انہیں قدرت رکھتا ہے کیوں نہ اس نے غسل کر لیا بس اس کا انتقال ہو جب ہم حضور انبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے کہ جب وہ جانتے نہ تھے پوچھ کیوں نہ لیا بے علمی کا علاج نہ جاننے کا علاج کچھ لینا ہے تو اب چونکہ بغیر تحقیق یہ فتوا دیا گیا تھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سخت کلمات ماتے اس لیے حکم دیا بھائی نماز شفا یعنی نہ پوچھنے کا علاج سوال میں ہے تو پرانے کریم کی آیت اہل ذکر ان تو تم نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھو یہاں اہل ذکر سے پوچھو جاننے والوں سے پوچھو یا جاننے والوں سے, جاننے والوں سے براد اولا تو تحقیق کا حکم تو ہمیں دیا گیا بغیر تحقیق, تحقیق کے کوئی بات نہ کی جائے ماشاءاللہ اللہ آپ نے بھی بیان فرمائی اور کافیوں کے ذہن میں یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ آخر تحقیق کہتے کس کو ہیں آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے اس حوالے سے ماشاءاللہ ایک عمر کا ایک وقت آپ تحقیق میں صرف بھی فرماتے ہیں اور بہت سارے محققین کے ساتھ آپ کی ملاقات کا سلسلہ بھی رہا ہوگا اب تک جو یہ گفتگو ہو رہی تھی آپ کا اپنا ذاتی تجربہ کیا ہے کہ ہم 20 سال 25 سال پہلے کی بات کریں یا اس سے ماضی کی بات کریں یا اس سے پیچھے کی بات کریں جو تحقیق کا معیار تھا یہ جدید آلات کے نہ ہونے کے باوجود وہ زیادہ اسٹرانگ تھا یا اب زیادہ اسٹرانگ ہے پہلے کے جو لوگ تھے نا میرے خیال میں جو پڑھا ہے میں نے ان کے حفظے بہت مضبوط تھے اب وہ بات نہیں رہی اب حافظ یعنی حافظہ کش حافظوں کو مارنے والی ختم کرنے والی جو چیزیں وہ بہت ہی بڑھ گئی ہیں. لہٰذا اتنا حفظہ نہیں ہے پہلے کے لوگوں کی تحقیقات مضبوط میں وہی اسلامی بات کروں گا جیسے پہلے کے جو علما تھے وہ اس دور کے علما سے زیادہ مضبوط مضبوط ترین تھے حالانکہ وسائل نہیں تھے اس کے باوجود ان کی تحقیقات اور ان کا کام جو ہے نا وہ عقل کام ہی نہیں کرتے کام کیا یہاں ایک جو وسوسہ کہہ لیں یا ایک سوال کہہ کہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کا حافظہ مضبوط ہونا یہ شاید ضروری تھا اور آج یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جو گیجٹ یا ڈیوائسز جو موجود ہیں ہمارے پاس وہ اس کی ایک طرح کی ریپلیسمنٹ آ گئی اب پہلے مجبوری تھی یاد رکھنا پڑتا تھا آج میرے پاس ایک ڈیوائس موجود ہے اس کے اندر میں نے وہ چیز رکھ لی تو اب مجھے ہر چیز اپنی میموری میں سٹور کرنے کی ضرورت نہیں رہی گا. پھر پہلے جو ہے وہ کتابیں پڑھنے کے لیے ایک کتاب اگر مجھے پڑھنی ہے تو اس کو حاصل کرنا کتنا زیادہ دشوار تھا اور اگر بہت پرانی بات کریں تو وہ صفحات کو جمع کرنا اور لکھنا وغیرہ آج تو ایک کلپ پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں اور جو نوجوان لوگ ہیں وہ اس بات کو کیسے ایکسپٹ کریں کہ پہلے کے لوگ ہم سے زیادہ एक اچھا؟ ایک بات ابھی کسی اسلامیہ نے بھی کی تھی وہ میں اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ گزشتہ لوگوں نے جتنی تحقیقات کی وہ بھی تو ہمارے پاس موجود ہیں پلس یہ ہے کہ جب ہی تحقیقات بھی ہیں تو ہم تو زیادہ اسٹرانگ ہوئے ہیں نا ان کی چیز بھی اور ہماری چیز بھی دونوں مل کر تو خوبصورت چیز بننی اب آپ فرما رہے گا ڈیوائز ہیں فولا ہیں یہ گم ہو گئی تو کیا ضرورت وہ دماغ میں تو یہ دماغ تو نہیں گھمے گا نا یہاں میں آپ کو ایک حکایت سنانے کی کوشش کرتا ہوں حضرت مولانا روم اللہ رحمت اللہ القیوم نے بھی بڑی کتابیں لکھی تھی ایک بار وہاں سے ایک فقیر کا گزر ہوا ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے ان کی کتابیں اٹھا کر وہ پانی کے ہوش میں ڈال دی اب ان کی تو ہائی نکل گئی میری زندگی بھر کا سرمایہ جو تھا یہ آپ نے ڈبو دیا بڑے تو وہ تھے حضرت شمس رحمتہ اللہ تعالی علیہ نصیحت کی کہ پھر یہ علم کے ساتھ جو تمہاری کتاب میں تمہارے ذہن میں نہیں ہے انہوں نے ہاتھ ڈالا تو ہوئی کتابیں باہر آ گئی تو پانی نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا اس پر حضرت مولانا روم ان سے بہت ہوئے اور ان کے مرید بن گئے اور ان کے لیے ایک شیر انہوں نے نظم کیا مولوی ہر گز نہ روم مولا غلامی شمس تبریزی نہ اپنے آپ کو مولوی اس وقت تک مولا روم نہیں بن سکا جب تک اس نے شمس تبریز کی, کی کہ اڈنا والوں کی نظر جو ہے نا یہ بڑی کیمیا اثر ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بات جو آپ نے شاد فرمائی بالکل ایک سو فیصد بجا ہے تھوڑا سا میں اس کو جرنلائز کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم स्पेसिफिक کے اسپیسیفک ہوں گے اسلامیات پر بات کریں گے دینیات پر بات کریں گے تو یہ ساری چیزیں ظاہر کے اپنی جگہ پر ہیں اگر ہم ایک جرنلی ریسرچ کو دیکھتے ہیں اور جس پر جیسے میڈیکل ہے سائنس ہے اور جو دیگر اس کی تشریحات ہیں اس نظر سے دیکھتے ہیں یا کسی حد تک ہم دینی مسائل کو اور چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں تو آج کا جو محقق جب وہ تحقیق کرتا ہے تو گزشتہ لوگوں کی رائے سے مختلف رائے رکھتا ہے اور وہ مسئلہ بھی بعضوں کا تبدیل ہوتا ہے اور جو پہلوں کی ریسرچ تھی اب اس کا خلاف بھی پروف ہوتا ہے اور وہ ایسا پروف ہوتا ہے کہ اس کو عقل بھی مانتی ہے تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا اگر آپ مسائل کی بات کرتے ہیں تو مسائل تو وہ تغیر زمان سے بھی تبدیل ہوتے ہیں تو یہ تو ایک مفتی کا معاملہ ہوتا ہے کہ مفتیان کرام ان کے جو اسباب سکتا کہے جاتے چھ اسبابوں کے جن میں ایک یہ تغیر زمان ہے پھر وہ تعامل ہے لوگوں کا عمل کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ دیگر نصوص کو سامنے رکھ کر شریع دلائل کو سامنے رکھ کر اس میں بعض اوقات جدید مسائل کا حل نکالتا ہے یا وہ مسئلہ جو ہے وہ اس میں کچھ شرعی طور پر وہ گنجائش نکال کر اس میں تبدیلی لاتا ہے حالات کے پیشے نظر اس کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں جیسے موجودہ مسالہ الکوحل والی دوائیں ہمارے علما کا فتو یہی تھا کہ اس کا پینا حرام ہے لیکن بعد میں علماء نے تحقیق کی اور حالات کے ابو تو اس سے بچنا ہی دشوار ہے پھر شریح طور پر وہ شراب کی تعریف جو ہے وہ اس پر آیا صادق آتی ہے نہیں آتی اس الکوحل پر وغیرہ یہ زیر بحث لائے اور پھر یہ انہوں نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ چھی زمانہ اس دور میں الکوہل والی دوائیں پینا یہ حلال ہے جائز ہے تو یوں تحقیق سے یہ مسائل جو تھے وہ علماء حل کرتے ہیں جی اب عام آدمی تو شرحی مسائل کا حل تو نہیں نکال سکتا ہر عالم بھی تبدیل نہیں کر سکتا اس کی بھی ایک کیٹیگری ہے ایک مقام ہے کہ اس کا علم کتنا ہو اور یہ بھی اکیلے نہیں کرتے مل جل کر مشورہ کرتے ہیں آپ نے کو جہد کی طرف جو ہے وہ گفتگو کا اشارہ فرمایا تو کیا کریں یہ بھی تو ایک آپ نے فرمایا کہ ہر عالم بھی نہیں کر سکتا اچھا ہم یہاں دیکھتے ہیں تو آج ہر شخص کو اور خاص طور پر نوجوان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ نیا سوچو کچھ نیا کرو کچھ نیا سوچنے کی کچھ نیا کرنے کی تمنا اور جہار بدھار اس کے اندر کوئی برائی بھی نہیں ہے تو کیا ہر شخص کو تحقیق کی طرف نہیں پڑھنا چاہیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر اس میں صلاحیت ہے تو شریعت کا دائرہ اس کے گر گئے تحقیق کرے اگر بابا اگر شریعت تو آپ نے بالکل صحیح اس کی باؤنڈری دے دی میں اگر جنرلی بات کروں کہ وہ کسی بھی اپنا ایک کام کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی ایک بزنس کرنا چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے شریعت کے حساب سے اس کی تحقیق کرے گا مگر وہ کچھ یہ بھی دیکھنا چاہے گا کہ جو میں تحقیق کرنے جا رہا ہوں کہ اس کی اپنی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ میں نے جو تحقیق کر لی میں نے جو کر لیا وہ صحیح ہے اچھا بظاہر میں پھر اپنی دوسری واپس پوائنٹ پہ آؤں گا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک محدود کر لیا ہے اپنے آپ کو اس نے ایک چھوٹے کوزے بند کر لیا ہے کہ میں جو نا میں سب کچھ جانتا ہوں میرا سی سوال آپ سے یہ ہے کہ جو پہلے کے لوگ تھے مشورے ہوتے تھے یا ان سے اپنی تحقیق ان کے سامنے رکھی جاتی تھی یا کسی بھی فورم کے اوپر بیٹھ کے پورا ایک تجزیہ ہوتا تھا اس کے بعد کوئی نتیجہ اخذ ہوتا تھا اب جو لوگ ہیں یا میں اپنی مثال ہوں عام آدمی کی میں کسی سے مشورہ کرنا میری نا ایک عزت گٹتی ہے میں آپ سے مشورہ کیوں کروں جبکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ مشورہ مشاورت کے اندر برکت ہے اس میں بہتری آتی ہے تو اسی طرح تھوڑی سی آپ کی آپ تھوڑا توجہ دلائیں ہمیں کہ ہم جو عام آدمی ابھی اس میں کس طریقے سے اپنے آپ کو رہے کیا ایسا ہے جی جو ہے آپ اتفاق بھی کریں گے تھوڑا سا ان کی بات کو میں دنائے کروں گا اس حوالے سے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم مشورہ نہیں کر رہے بیسکلی جو ریسرچ کر رہا ہے وہ ایک طرح سے مشورہ ہی تو کر رہا ہے وہ اس نے وہ ایکسپیرینس اٹھایا اور اس نے دیکھا کہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس نے اپنی عقل پہ پرکھا اگر سی زمانہ آپ یہ غور کریں کہ ہم جتنا ایکسپیرینس گین کر جاتے ہیں پرانے دور میں شاید نوے سال کا انسان اتنی جلدی اتنا ایکسپیریئنس گین نہیں کرتا تھا جتنا آج ہم تیس سال میں پینتالیس سال تک میں ہم گین کر چکے ہوتے ہم اس سے دگنی یا تگنی جو ہے وہ ایکسپیرینس حاصل کر لیتے ہیں تو اب ایک طرح سے جب میں نے مشورہ لے لیا ہے جان لیا ہے تو اب پھر میں کیوں مشورے کے لیے جاؤں اور پھر میری عقل ہے اور اس پہ میں نے پرکھ لیا میری پریویس نالج ہے اس پہ میں نے پرکھ لیا مجھے بات صحیح نہیں لگ رہی تو مشورہ تو ہے برکت تو رہے گی آپ کیا فرماتے ہیں اس میں ایسا درست سر ہر پر ایسا نہیں ہوتا تو دوسروں سے مشورہ نہ کریں اب یہ کہ جیسا معاملہ ویسے فرض سے مشورہ کرے گا اب جیسے کہ میرے کو کوئی تکلیف ہے بدن میں دوسرے کہ میں اس کا مشورہ کسی عالم سے کرنے کے بجائے طبیب سے کروں گا کہ اس کا تعلق طبیب سے ہے اچھا کوئی شرعی مسئلہ مجھے معلوم کرنا ہے تو میں وہ تبیب سے نہیں بلکہ عالم سے رجوع کروں گا تو اسی طرح اب جیسا مسئلہ ویسی تحقیق اگر کوئی دنیاوی معاملے میں کوئی سائنسی ٹاپک ہے اور کسی ایسی چیز کی وہ تحقیق سائنسی تحقیق کر رہا ہے تو ذرا سے رجوع کرے گا اس کی کتب کو دیکھے گا اور اس سے وہ مسالہ نکالے گا تو بغیر تحقیق کے اکیلا اکیلا منزل تک پہنچنا ہوتا بڑا دشوار ہے اور اس میں ٹھوک کا بڑا چانس ہوتا ہے اور مشورہ کرنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کی تحقیق غلط بھی ہوئی نا تو اگر اس کو ملامت بھی کی جائے گی تو خوب بول سکے گا میں نے تو پناہ پناہ پناہ پناہ پنا سے مشورہ کر کے کیا تو یوں تھوڑا اس کو اس کی بچت ہو جائے گی اکیلا نہیں ڈوبے گا دوسروں کو ساتھ پکڑ کے ڈوبے گا کرنی کسی چاہیے اب اس کی پہچان کیسے ہو میرے اندر ایک شوق تو ہے اب احلیط تو بعد میں پتا چلے گی نا جب کسی میں بڑے کے سامنے اپنی تحقیق لے کر جاؤں گا تو اب تحقیق تو ایک اچھی چیز ہے تو کیا ہر ایک کو کرنی چاہیے یا اس بارے میں آپ کیا فرمائیں تحقیق میں تو دیکھو نا ہر ایک کیسے جبکہ کوئی بھی چیز ہو اس کی تحقیق حضرت شاہ قطم عالم رحمت اللہ تعالی علیہ وٹوا شریف احمد احمدآباد شریف میں وہاں ایک بس شے رکھی ہوئی ہے اور وہ شعب کیا ہے یہ کشنا تحقیق ہے یہ کوئی پتھر سی کوئی چیز ہے تو وہ جو بزرگ صاحب مزارک ہے ان کی حکایت یہ کی گئی ہے کہ یہ رات اندھیرے میں نکلے وزو کے لیے تعلق کے وقت یا استنجا کے لیے تو ان کو کسی شہ کی ٹھوکر نہیں تو انہوں نے اس کا ہاتھ رکھ دیا جھک جتھر لوہا ہے لکڑی نہ جانے کیا ہے یہ کچھ تین چار جملے ان کے منہ سے نکلے یہ تحقیق کر رہے تھے کہ یہ کیا ہے, ہے تو تحٹیک نہیں تو یہ پتھر ہے اب وہ حصہ جہاں ہاتھ مبارک لگا وہ ہو گیا پتھر اسی طرح لوہا ہے وہ حصہ ہو گیا لوہا اسی طرح وہ حصہ کہ جہاں لکڑی ہے تو وہ حصہ لکڑی کیا ہے اب یہ کہ وہ چیز یہ کیا ہے اب وہ ایسی چیز ہے کہ وہاں کٹ کا نشان ہے لوگوں نے بتایا مجھے کہ ادھر سے وہ انگریز آئے تھے اور یہ کاٹ کے لے گئے ہم تحقیق کریں گے کہ یہ کیا ہے نتیجہ کیا نکلا صفر ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا اللہ اللہ ہے. اچھا پھر اس میں یہ ہے اس بزرگ کی کرامت ہے. اگر آپ کے دل میں کوئی مراد ہے اور آپ اس کو اٹھانا چاہیں گے اگر آپ کی مراد پوری ہونی ہے تو یہ اٹھ جائے گا اور اگر مراد پوری نہیں ہونی تو یہ آپ نہیں اٹھا سکتے آپ نے اٹھایا اس کو کیا میں نے اٹھایا اٹھانے کی ترکیب کی اس پتھر کو نتیجہ اور کیا میں نتیجہ نے نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نکلا؟ ہاں نتیجہ کیا نکلا یہ عرض کرتا ہوں میں نے دل میں یہ نیت کی کہ مجھے اس سال حج کرنا میں نے اٹھا لیا آلائیو. آلائیو. اور الحمد للہ اس سال مجھے اللہ کی رحمت سے حج کی سعادت ملی اللہ والوں کی تحقیقیں کرامت کرامت کے محتاج بھی اللہ کا عتیجہ ہوتا ہے عنایت ہوتی کیا کرامت پہ تحقیق کرنی چاہیے اگر ہم کرامت کی تحقیق کرنے نکلیں گے تو شاید منہ کی کھائیں گے نہیں جو اولیاء کرام مسلمہ اولیا کرام ہے اور اگر اس کی کرامت کسی مستند ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے آنکھیں بند کرنے میں آتی ہیں تو ورنہ صرف خدا نہ کرے گمراہ کا راستہ کھل سکتا ہے اکلے کے گھوڑے دوڑانا تو بیکار کرامت ہوتی وہی ہے تو آدت تن وہ خال ہوتی ہے ناممکن امپوسبل نہ عام طور پہ تو ہوتا نہیں لیکن یہ اللہ سے جیسے یہی کہ چیز کو ہاتھ لگایا پتھر بن گئی تو لکڑی بن گئی تو یہ کرامت ہی تو ہے ہمارا ہاتھ لگنے سے کیا ہوگا جو ایس ڈی جی رہے گا ایک ریسرچر کے لیے رہنما اصول کیا ہونے چاہیے جیسی بات جیسی چیز ویسی اس کی کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ ہوتا ہی محکے کے مسلمان کیا وہ بچہ بھی موتیق ہوتا ہے اس میں کوئی دین مضب کی قید تو نہیں ایک مسلمان کو کیا سائنسی تحقیقات ہوتی ہیں تو کیا اس میں پڑھنا چاہیے مسلمان کے لیے تو اسلام کی محتاجی ہے سائنس کی کیونکہ سائنس کی چھیریاں بدلتی رہتی ہیں تو اب جو سائنس کی تحقیق یا سائنس کے جو بھی اقوال ہیں وہ جہاں جہاں شریعت کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ان کو ہم اپنائیں گے جہاں جہاں سائنس دانوں کی تحقیق اور ٹکرائے گی سے, سے, پاس سے تو وہ ہمارے لیے رد مدری چینل کے ناظرین ان شاء اللہ ایک مرتبہ پھر آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا ای میل ایڈریس آپ کے سامنے ہے اگر کسی موضوع پر آپ چاہتے ہیں کہ سلسلے کو کیا جائے تو اس موضوع سے متعلق بھی آپ ہمیں اپنا مدری مشورہ پیش کر سکتے ہیں صلو